حسین حسینش ہر ایک عشق شبن میں برگے گل جا کا بال لواد عرش برین ہے ماتم نہیں حسین کا تبل ہے نہا نہیں ترانے نئے فتھ مبیر ہے حسین بادشاہ <سؤال> حسین پسین پشال بادشا, حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشا, شاہ شاہ چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی حسین تیرا نام ہے تیرا نام ہے حسین تیرا نام ہے اسرا نام ہے بنا بھی حسین دی پناہ بھی حق کی آہ بھی خدا کی بارگاہ بھی نبی علی فاطمہ کا کرے نگاہ بھی امن نہیں جان بھی حسین بادشاہ بھی شاہ بھی ہے نظر بھی قبر بھی ہے خبیر بھی, بھی سلام ہی سلام ہے جو رسول کا علی کا کنورین ہو جو سیدہ کا لال ہو جو شاہ مشرقین ہو تو نا اس کے نام پاک سے دلوں میں چین ہو زمین سے آسمان تک حسین حسین ہو قدم سفر سفر دعا دعا اثر اثر ہر ایک سمت ہے مرتی ہے تیری فکر میں ترمیم کرنا کر سلطان عقل و عشق کو تسلیم کر بچپن میں دیکھ لے ذرا دوست کے رسول پر پھر تم میرے حسین کی تعلیم کر نہ کر حسین نکین کونوں مکان چھائی عنایت حسین کی مشہور, مشہور ہے جہاں میں ثقافت حسین کی راج کو دے دے دو پسل فتر کو دے دیوال دے پر دیگر دی لٹا دے ن گھر جو جو ہے خدا کا تو جلال ہے جمال ہے خیال ہے خدا کا جو نظام ہے نہ ہم کو تخت چاہیے نہ ہم کو تاج چاہیے حسین, حسین فکر چاہیے یہی مزاج چاہیے حسین بادشاہ, بادشاہ کا دلوں پہ راج چاہیے الم حسینی کہے الم کی لاج چاہیے جو ہو ستم تو ہے غم ہے یہ کرم کہے کہ علم الم پہ اب جو نام ہے کربو <سؤال> <تیرا نام> <سؤال> <اے> <سؤال> بلام بے اتفاط کتھا سوال بیٹ کے طالبوں کا کیا شاہ نے بحال میدان جنگ میں کیا سر بو کے چال کر ڈالرو شام کی پودوں کو پائے ماسا حسین باقشا، حسین باقشا، حسین, حسین جب نظوالفقار نکالی حسین دل نے دل دل کی جنگ وہ غزل کشہ مشرقین نے جینا ادو کے چین سو دہرا کے چین نے دیدار فٹ کے پاتے فضرو حسین نے کس کی یہ ذوال ہے کس کی یہ ساتھ ہے پوسے کسا تن نہ بھگائے تو بات ہے میدان میں وقت لڑا حسین ہے کی شان لبے دریا لڑا حسین ایسا لڑا کوئی کے جیسا لڑا حسین اللہ ہر دیا کو سے تن لڑا حسین گولتا لڑائی بھول پاک کے شہر ہے درے کرار الفام ایسے بول کے دلدار اے رچش میں مد مختلف الفا پہ سزا کو الفا موا تجھے قسم ہے رسول نے کبھی سدائے غیب کے مرتزا مانے یہی ہے جنگ کے شاش مرحبا ایک پل میں جنگ کا نقشہ دیا کس کا ہے تجھ سے کوئی کر سکے بغا ہم تک ان سے نہ تو منتقم تک ان سے نہ تم انتقام لے ایسا بھی کے پکر بس اب ہاتھ تھام لے حسین حسین حسین بس نہ کر وزا کی ہبس اے حسین دمی ہوا میں چند نفت اے حسین گرمی سے ہاتھ چاہے پرت اے حسین وقت نماز رے بس حسین بلا عسما کرا دیا بس سدا پہ شہنے رکھی نہ میں حسام نہ شہ پہ ٹوٹ پڑی پیج روم شام گردن جھکا کے پکچھیاں کھانے لگے امام میں کبارک رسول کی طرف گئی تماشو کے بارش گر ہائے ہائے سینہ خدا کے نور کا اور کھائے ہائے بادشمائے ہائے, ہائے ایک جان اور سینکڑوں بے پھر ہائے ہائے آ گیا حبیب کو بکھروش آ گیا حبیب خدا کے حبیب کو اتنا نہ تھا کہ کوئی سنبھالے غریب کو حسین حسین حسین <سسسن> ماجور در یہی ملال ہے فخر ناتے ظلم جلال ہے تدین پر نڈال ہے گراج گرم ریس پر مفاطمہ کلال ہے حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین دی بناؤ یسرت جو چلا لے کر بن میں لٹ گیا کافی بھی چل بسا اکبر نہیں رہا اب گاس مر گیا زہرا تلاڈلا اور جلتے کربلا بنا کھا کھا کے برچیاں جب پاک پر گرا ہات سزا ہے مصیبتا گر کی پشاہتی ہری چوہی چلا دیتی تھی یہ خاتون کربلا یا حسین یا حسین